أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحیم وامتاز اليوم ایل مجرمون مقصد سورہ یاسین کا شفاعت قہریہ کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے دلائل نقلیہ کے ساتھ سورت کے پہلے رقو میں مقاصد اربعہ میں سے بالخصوص قرآن اور رسول کی صداقت ذکر کی گئی اور ساتھ میں منقرین کو زواجر اور تخفیفات دیے گئے پھر دوسرے رکو میں سورت کے دعوے پر تین پیغمبروں سے دلائل نقلیہ اور صاحب یاسین ان سے بھی دلیل نقلی ذکر کی گئی صاحب یاسین جس کی ولایت یہ قرآن مجید سے ثابت ہے برحق ولی ہے ایک نیک بندہ تھا اور اس کی تقریر میں حق پرستوں کی نشانیاں کئی نشانیاں یہ ذکر کی گئیں یہ ایک نشانی اتبع المرسلین کہ وہ اپنی بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کی بات کرتے ہیں تو حق پرس وہ ہے کہ جو اپنی بات نہ کرے بلکہ اللہ کی بات کرے جیسے قرآن اور سنت بہت سارے لوگ وہ اپنی نسبت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی جانب کرتے ہیں یہ آج بھی آپ لوگوں کو بہت سارے عالم جھنڈے اور طرح طرح کی نشانیاں اور طرح طرح کی جماعتیں مل جائیں گی دوسری نشانی کہ وہ جو بات کر رہا ہے خواہ وہ قرآن اور سنت کی بات کر رہا ہے لیکن یہ اس کی باتوں میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو نہ نوٹ کا لالچ ہو نہ ووٹ کا لالچ ہو نہ عہدے کا لالچی ہو نہ نا نام و نمود کا لالچ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو تیسری نشانی وہم محتدون یہ کہ اپنی کہی ہوئی بات پر وہ خود عامل ہو یہود کی طرح نہ ہو کہ عطامرون اللہ سے بل بر رہی و سکم چوتی نشانی ذکر کی گئی ومال فتورنی ولی ترجاؤن جو اہم مسئلہ ہے جس پر نجات کا دارومدار ہے وہ مسئلہ توحید ہے مسئلہ توحید بیان کرتا ہو رد شرک کرتا ہو اور پانچویں نشانی حق پرس کی کہ وہ اپنے اپنے قوم کی جہالت پر درد مند ہو یہ اپنے قوم کی اصلاح کی غیرت ہو اس میں ان کا خیر خواہ ہو صاحب یاسین شہادت کے بعد بھی وہ یا لئی تقومی عالمون کا نعرہ لگا رہا ہے صاحب یاسین سے متعلق مفسرین ذکر کرتے ہیں جب اس نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو تو پوری قوم ہاتھوں میں پتھر لیے یہ ایک ہی مرتبہ میں اس پر ٹوٹ پڑے یہ کانو یورم نہ بالحجارہ لوگ اسے پتھروں سے مار رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہا تھا اس حال میں بھی یہ اللہ محد قومی یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے میری قوم کو سمجھنے کی توفیق دے جیسا کہ اللہ کے رسول وہ طائف کے موقع پر جب وہ وہاں پہ گئے تھے اور وہ یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ان کی اولاد میں لوگ پیدا کر دے گا اور وہ مان لیں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ ذکر کرتے ہیں وتی اوہ بے ارجو لم ہتہ خرج قدیب منت بری <دُبُورِهِ> یہ قوم نے صاحب یاسین کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا یہاں تک کہ اس کی جو انتریاں ہیں وہ باہر نکل اور یہ بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس سے بھی ان کا غصہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کی لاش کو بازار میں لٹکا دیا لٹکا دیا گیا اور بعد ازاں وہ کوئے میں وہ پھینک دیا گیا سورہ فرقان آیت نمبر اٹھتیس میں سورہ قاف آیت نمبر بارہ میں اٹھتیس میں گزرا تھا سورہ فرقان اسحاب الرس اور پارہ نمبر چھبیس سورہ کاف آیت نمبر بارہ میں آ جائے گا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب رس وہ جو کنویں والے تھے کنویں والی قوم تو اس سے مراد یہی قوم ہے صاحب یاسین والی پھر اس واقعے کے بعد دلائل اقلیہ وہ شروع کیے گئے اس بات توحید پر اور اس بات قیامت پر بھی قیامت کو ثابت کرنا یہ پہلے ارضی دلائل ذکر کیے گئے زمین سے متعلق اور پھر سماوی دلائل آسمان سے متعلق دلائل ذکر کیے گئے و شمس و تجریل مستقر لہ و اور منکرین کو سورت کے آخر تک یہ چار قسم کے زواجر دیے جا رہے ہیں یہ ایک قسم کے زواجر ان کے اراض پر روگردانی پر دوسرے قسم کے زواجر ایمان والوں کا مذاق اڑانے پہ تیسرے قسم کے زواجر قیامت کہاں ہے اور کہاں ہے اٹھنا اور چوتھے قسم کے زواجر یہ کہ اللہ کے لیے یہ جو بدسورت مثالیں ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں نازیوا مثالیں بیان کرتے ہیں یہ اللہ کو مخلوق پر قیاس کرتے ہیں مخلوق جو خود آجز ہے کمزور ہے تو اللہ کو بھی ایسا ہی سمجھ بیٹھے ہیں یہ اگر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے یہ زواجر کل کے درس میں ذکر کیے گئے یہ اگر اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے ماضی کے عذابوں سے یا آنے والے عذابوں سے تو یہ ایراس کرتے ہیں اور کان پر جوں تک نہیں رینگتی ان کی کہ اگر اللہ کا کوئی حکم سنایا جائے تو ضد اور اعنات یہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے مذاق اڑاتے ہیں الٹا مطلب لیتے ہیں یہ انط ام و ملو اللہ اتام کہ اللہ کے بھوکھوں کو ہم کھلائیں جب اللہ نے خود غریب پیدا کیا ہے اسے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کے پیٹ کو بھریں ویسے بظاہر یہ منکرین یہ بھی اللہ کی مشیت لو یشاء اللہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت کو ہی دلیل میں پیش کر رہے ہیں لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ کلم تو حقن اری دل باطل بظاہر بات حق کہہ رہے ہیں لو یشاء اللہ اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں لیکن اس سے ان کا ارادہ باطل کا ہے حق کا نہیں ہے ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ ان غریبوں پر ان تنگ دستوں پر جو رزق کی تنگی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے جیسا کہ ہم نے سورہ انعام کی آخری آیت میں پڑھا تھا و رف آباد فوق آباد دَرَ ان درجات لی یہ اللہ نے بعض کو بعض پر درجوں میں فوقیت دی ہے کس لیے تاکہ تمہیں آزمائے مالدار کا مالداری میں امتحان ہے غریبوں کا فقر اور غریبی میں امتحان ہے وہ جو صحیح مسلم میں یہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ بروز قیامت ابن آدم سے کہے گا میں بیمار ہوا تھا تم نے میری عیادت نہیں کی میں نے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا میں نے پانی مانگا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا بندہ حیران ہوگا اور کہے گا اے میرے رب تو تو رب العالمین ہے یہ آپ تو ان تمام چیزوں سے غنی ہیں میں کیسے آپ کی تیمارداری کرتا عیادت کرتا میں آپ کو کیسے کھلاتا اور پلاتا یہ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا غریب فقیر بندہ میرا بیمار تھا میرے فلاں فقیر بندے نے تمہارے در پہ آ کے تم سے کھانا مانگا تھا میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی اگر تم اس کی عیادت کرتے تم اسے کھلاتے پلاتے تو تم مجھے ضرور اس کے پاس پاتے لیکن تم نے یہ نہیں کیا تو یہاں پہ یہ منکرین بھی اللہ کی مشیت کو ہی بہانہ بنا رہے ہیں اصل میں خرچ کرنا نہیں چاہتے لیکن اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کو کہ یہ تو اللہ نہیں چاہتا تو اسے ڈھال بنا رہے ہیں یہی وجہ ہے علامہ ابن تیمیہ مجموع فتوا میں کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے یہ احکام نہ ماننے والے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والے یہ عقید تقدیر کے سہارے لیتے ہیں اور عقیدے تقدیر سے غلط استدلال کرتے ہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ میت رقل معامور ابھی ہی آیت میں مذمت ہے ان کی کہ جو اللہ کا کہاں نہیں مانتے چھوڑتے ہیں اسے اکتفا ام بما یجری بہل قدر کیونکہ تقدیر کا سہارا جو ہے اسے لیتے اس کا سہارا لیتے ہیں یہ آگے کی آیتوں میں کہا گیا کہ قیامت اچانک قائم ہوگی وہ لوگ بازار میں بھاؤ تھاؤ میں مصروف ہوں گے ایک دوسرے سے خرید و فروخت میں بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے کہ ان کی اسی غفلت میں قیامت قائم ہو جائے گی اچانک بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کپڑے کے دکاندار نے تان کو گاک کے سامنے پھیلایا ہوگا آپس میں باؤ تاؤ چل رہا ہوگا کہ اس دوران میں قیامت برپا ہو جائے گی نہ وہ گاک وہ کپڑا لے سکے گا اور نہ ہی وہ دکاندار وہ اسے بیچ سکے گا اور نہ اسے لپیٹ سکے گا خرید و فروخت نہ مکمل رہ جائے گی دودھ والے نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوگا کھانے والے نے نوالا ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوگا لیکن نہ نوالا کھانے کا موقع ملے گا اور نہ ہی دودھ پینے کا وقت ونوفی خفی سور سور پھونکا جائے گا جیسے ترمیزی کی روایت میں آتا ہے ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسور کہ اللہ کے رسول یہ سور کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرن یون فخی ہی یہ ایک سینگ ہے جس میں بروز قیامت پھونک ماری جائے گی اب یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے ایسا نہیں کہ بالکل لیکن رسول اللہ نے یہ ایک سینگ ہے جس میں بروز قیامت پھونک ماری جائے گی دنیا میں بھی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اور پہلے پہل ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے کہ وہ سینگ نما ایک آلہ ہوتا ہے اور اسی میں پھونک مار کر وہ آواز دور تک پہنچائی جاتی ہے الا رب بھی سیلون لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے اٹھیں گے اور سورہ معارج میں آتا ہے سرا ان یخروجون من الجداسران یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے اٹھیں گے اور سورہ قمر میں آتا ہے یخرجون من ال کا ان منتشر قبروں سے یہ ایسے اٹھیں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ٹڈی ایک کثیر تعداد میں اور پھیلی ہوئی ہوں ہر طرف تو ایسے اس مخلوق کا حال ہوگا اور دو نفخے دو پھونکیں جو ہے وہ ماری جائیں گی مفسرین ذکر کرتے بعض نکاح تین پھونکیں ہوں گی بعض نکائے چار ہوں گی لیکن یہ قرآن سے اور حدیث سے تحقیق کے مطابق یہی دو نفخے یہ ثابت ہیں جیسے بخاری کی اس روایت میں بھی آتا ہے اور دو نفخوں کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہوگا ابو ہویرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ صحیح بخاری میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما النفختین اربعون دو پھونکوں کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا بخاری کی اس روایت میں ابو ہوریرا کی روایت میں اربعون آتا ہے صحابہ کرام کی یہ احتیاط ذرا دیکھیں ابو ہویرا نے اللہ کے پیغمبر سے صرف یہ سنا تھا کہ چالیس کا وقفہ ہوگا ابو ہویرا سے لوگوں نے پوچھا چالیس دن کہا نہیں لوگوں نے کہا چالیس مہینے کہا نہیں چالیس سال کہا نہیں مقصد یہ کہ میں نے اللہ کے رسول سے جیسے سنا ہے ویسے ہی تمہیں بتا رہا ہوں اگرچہ دیگر روایات سے چالیس سال کا پتہ چلتا ہے لیکن ابو ہریرا کی احتیاط دیکھیں اور آج پھر اپنے آپ کو ایک بندہ دیکھے کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنے میں کتنے غیر مخت ہیں اور پھردیس میں آتا ہے کہ اس زمین پر اوپر سے اللہ بارش برسائیں گے تو لوگ زمین سے یوں نمودار ہوں گے جیسا کہ فصل نکلتی ہے ہریالی نکلتی ہے زمین سے اور انسانی جسم کے یہ تمام حصے یہ زمین میں سڑ جاتے ہیں ہاں جسے اللہ نہ سڑنے دے پیغمبروں سے متعلق یہ تو حدیث میں اور امت کا عقیدہ بھی ہے اس کے علاوہ جسے اللہ اسی طرح سلامت رکھنا چاہے تو اللہ رکھتا ہے کوئی بھی ہو تو انسانی جسم کے یہ تمام حصے حدیث میں آتا ہے یہ یبلا یہ سارے گل سڑ جاتے ہیں خاک میں مل جاتے ہیں حدیث میں ایک ہڈی کا تذکرہ آتا ہے اللہ ایک ہڈی سوائے ایک ہڈی کے اور حدیث میں اسے عجب و کہتے ہیں عجب و زنب عام طور پہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے علماء اسے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ ریڑھ کی ہڈی بالکل اس کے آخر میں یہ ایک کون سا ایک معمولی چھوٹی سی ہڈی جو ہے یہ ہوتی ہے اور پھر آخر میں یہ اعلان کیا جائے گا فلی ملا کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ وہ دیا جائے گا عام اعلان ہوا تو اب اس کے بعد لوگ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں یہ پہلے جنتیوں کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد مجرموں کا تذکرہ ان ناسابل جنت لیما بے شک جنت والے علیوما آج کے دن فی شغل وہ شغل میں ہوں گے شغل مشغلے میں ہوں گے یعنی مصروف ہوں گے جنت کی نعمتوں میں اور خوشیوں میں فی ولن وہ مشغلے میں ہوں گے فاقی لذت حاصل کرنے والے فاقی دل لگی کرنے والے خوشتبعی کر رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں میں وہ لذتیں حاصل کر رہے ہوں گے اور قرآن نے بالخصوص فی فاقی ہون یہاں پر اس کا ایک نمونہ بھی ذکر کیا ہے اور وہ کیا کیا ہے ہم و آزوا جو ہم یہ اور ان کی بیویاں وہ وہ دنیا کی ہوں یا آخرت میں ہم و جو ہم یہ اور ان کی بیویاں فی لالن آرام میں ہوں گے قرآن تو کہتا ہے سورہ دہر میں سورہ دہر میں سورہ انسان بھی اسے کہتے ہیں اس میں آ جائے گا لا نفیحا شمس ولازم ہری را جنت کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر تیرہ میں لا نفی ہا شمسن ولازم ہری کہ وہ نہیں دیکھیں گے اس جنت میں شمسن کوئی سورج سورج نہیں ہوگا اور سورہ توہا میں بھی گزرا تھا کہ و ن کلا تدم افی ہا ولا تدہ <سؤال> نہ تمہیں گرمی لگے گی تو یہاں پہ پھر قرآن یہ زلال زل ذل سایہ کیوں ذکر کرتا ہے دراصل علماء نے یہ سوال یہاں پہ کیا بھی ہے لیکن ہمارے اساتذہ اس کا اچھا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں کہ اصل میں ضلع یہ سبب ہے اور آرام حاصل کرنا بندہ سائے میں اسی لیے بیٹھتا ہے تاکہ آرام حاصل کرے تو ذل سبب ہے اور مراد مسبب ہے یعنی آرام حاصل کرنا اور مطمئن ہونا مطمئن ہونا آرام حاصل کرنا سورینسا میں بھی ہم نے یہی مانا کیا تھا آیت نمبر ستاون میں وند خلو ذلزلی وہاں پہ بھی ہم نے ضلع کا معنی آرام کے کیا تھا اور یہ معنی فتح الباری میں ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ ان المراد نئی کہ زلال سے مراد سائے سے مراد وہ راحت ہے اور وہ سکون ہے اور وہ آرام ہے ہم, ہم فی زلالن ہوں گے یہ اور ان کی بیویاں فیض آرام میں کی کی ان تختوں پر اور ان پلنگوں پر مت ٹیک لگانے والے یہ اریک یہ جمع ہے اریکتن کی اور اریکا دراصل اس پلنگ کو کہتے ہیں کہ جو عام طور پہ دلہن کے لیے اور دلہا وغیرہ کے لیے یہ تیار کیا جاتا ہے یعنی ایسا ان کا یہ اعزاز اور یہ اکرام کیا جائے گا جو ہم, ہم فیضن یہ اور ان کی بیویا فی ضلع آرام میں ہوں گے آل الرائی کی پلنگوں پر مت کی لگانے والے لہم فی ہافا کے ہتن کہ ان کے لیے وہ فیشغل ان فاقی کیا ہے یہ آگے یہ نعمتیں قرآن ذکر کرتا ہے لہم فی ہا فا یہ ان کے لیے فی ان باغات میں ان جنتوں میں فا میوے ہوں گے پھل ہوں گے وہ لہما یدعون اسی لیے جو لوگ یہ ایک غیر ضروری سوال کرتے ہیں کہ جنت میں یہ بھوک وغیرہ یہ کہاں سے آ گئی حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے جیسے سورہ تو سو اٹھارہ میں گزرا تھا کہ <تصفيق> آدم تمہیں نہ اس جنت میں بھوک لگے گی اور نہ ہی تم برہنا ہوگے تو بھوک نہیں ہے تو پھر یہ کھانا اصل میں قرآن کہتا ہے ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے میوے ہوں گے اور پھلوں اور میووں کو کوئی پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا نہیں ہے بلکہ یہ لذت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی عام طور پہ لوگ اسے لذت حاصل کرنے کے لیے کھاتے ہیں لہم فی ہافا کے تو جنت میں یہ تمام چیزیں یہ وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ تمام چیزیں یہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوں گی لہم فی ہافا کے کہ ان کے لیے فیحا ان جنتوں میں فاقت میوے ہوں گے وہ لہما اور ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی یہ کہ جو یہ مانگیں گے ان کے دل میں جو آئے گا اور جو جس چیز کی یہ طلب کریں گے تو انہیں وہ تمام نعمتیں وہ میسر ہوں گی کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے سلام سلامتی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اور وہ سلامتی کیا ہے یہ قولم مر رب الرحیم یہ کہنا ہوگا مر رب الرحیم اس محروبان رب کی جانب سے اور رحیم کی صفت یہ لائی گئی کیونکہ یہ خاص نعمتیں اور یہ خاص مہربانیاں یہ اللہ کی ایمان والوں پر ہوں گی اب ان کے مقابلے میں مجرموں کا تذکرہ ومتاز الوم ایل مجرمون اور جدا ہو جاؤ آج کے دن اوہل المجرمون اے مجرمو اور مجرمون میں ہی ان کے اس جرم کی طرف وہ اشارہ کیا گیا کہ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اور مفت میں جا رہے ہیں بلکہ نہیں بلکہ انہوں نے جرم کیے ہیں وہ ممتاز لیو میوہل مجرمون اور وہ مقدمہ پہلے ہی رکھ دیا کہ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَا کسی بھی شخص پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں اور ان سے کہا جائے گا کہ علم آعہد علیکم آہدہ کی سلے میں جب الہ آجائے بمانے حکم کے کہ آیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تمہیں یا بنی آدمہ کے اے ابن آدم اے آدم کی اولاد اللہ تعبد شیتان شیطان کی بندگی نہ کرو تو دنیا میں تو کوئی بھی مشرک کوئی بھی کافر بلکہ آپ ہر دین میں دیکھ لیں اس میں شیطان ایک برائی کی علامت ہے تو شیطان کی بندگی تو کوئی نہیں کرتا دراصل جو بھی شرک کر رہا ہے دنیا میں تو دراصل یہ شیطان کے کہنے پر کر رہا ہے اگر کوئی قبر کو پوج رہا ہے تو دراصل یہ شیطان کی عبادت ہے کوئی ولی کو پوج رہا ہے تو اس ولی کو اس, اس کا پتہ ہی نہیں ہے دراصل یہ شیطان کے کہنے پر کر رہا ہے تو گویا کہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس میں بھی گزرا تھا کہ اشرف تمون من قبل تم لوگوں نے مجھے حصہ دار ٹہرایا تھا تو چونکہ شیطان کو تو اللہ کے ساتھ کسی نے شریک نہیں ٹہرایا لیکن یہ سب کچھ شیطان کے کہنے اور وسوسے پر کیا جاتا ہے تو در حقیقت جیسے شیطان کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ اللہ تعبد شیتان اور یا عبادت بمانے اطاعت کے کہ یہ سوال ہی سرے سے نہ آئے تم لوگوں نے شیطان کا کہا مانا تھا کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تمہیں یا بنی آدم اے اولاد آدم کہ تم تابیداری نہ کرو شیطان کی ان نحو لکم ادوبین بے شک یہ شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے ظاہری دشمن ہے اور دشمن کے ساتھ دوستی کوئی نہیں کرتا وان ابودونی یہ بھی اسی علم احدم کے تحت داخل ہے اور کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تمہیں اس بات کا او ابودونی کہ صرف میری عبادت کرو صرف میری بندگی کرو ہا ذا سوراتم مستقیم یہ صرف میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے جس طرح ہم نے سورات مستقیم میں ایک معنی کیا تھا کہ صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا توحید اور سورہ عالمران اکاون سورہ مریم اور سورہ زخرف میں بھی آ جائے گا تینوں جگہ پہ حضرت عیسیٰ کی تقریر میں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقيم ولقد اضل منکم جبلا كثيرا اور تحقیق گمراہ کیا ہے یہ شیطان نے منکم تم میں سے جبلا كثيرا بہت سے لوگوں کو جبلا جبلن جبیل جبل اصل میں قوم کو کہتے ہیں جماعت کو کہتے ہیں امت کو کہتے ہیں دراصل جب یہ فطرت کو کہا جاتا ہے پیدا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے لیکن یہاں پہ مراد جماعت کے ہے جلکرا اور تحقیق گمراہ کیا ہے اس شیتان نے تم میں سے جب الکثیرہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جماعتوں کو تو تمہاری عقل اسی لیے اگلی آیت میں انسان کی عقل کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جس بندے میں عقل ہو اور وہ یہ بات سوچے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے سامنے ایک بھری تاریخ پڑی ہے شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے حضرت نوح کی قوم کو حالانکہ وہ بھی انسان تھے بابا آدم کی اولاد تھے قوم عاد کو گمراہ کیا تھا قوم سموت کو گمراہ کیا تھا قوم لوت کو گمراہ کیا تھا اور یہ بڑے بڑے جبابرہ مشرقین مکہ اور آج بھی دنیا میں کتنی بڑی اکثریت ہے کہ جو دین اسلام کو نہیں مانتی اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہے گمراہ ہے لیکن جو عقل سے کام نہیں لیتا تو وہ نہیں لیتا وَلَقَد اضلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور تحقیق گمراہ کیا ہے اس ابلیس نے اس شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو افلَم تَقُوْنُوْ تَاخِلُوْن تو آیا تم نہیں ہو عقل سے کام لینے والے ہا ذی جہنم اللتی کنتم توعدون یہ وہ جہنم ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس لوح الیومہ داخل ہو جاؤ اس جہنم میں آج کے دن بے ماکن تم تکفرون فرون اب اب اس کے تھے تم انکار کرنے والے یعنی مفت میں تم جہنم میں نہیں جا رہے بلکہ تمہارے انکار اور تمہارے جرم کی وجہ سے آج تم جہنم میں آ رہے ہو کہ اللہ جہنم میں بھی کسی کو کیونکہ اعلان تو یہ ہو چکا ہے کہ کسی پر کوئی لا المنفسن نفس آ کسی پر کوئی زیادتی اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا تو اللہ اگر کسی کو کسی پر فیصلہ بھی سنا رہے ہیں تو اس پر پہلے حجت قائم کرتے ہیں دلیل قائم کرتے ہیں اور یہ دلائل یہ کئی طرح کے ہوں گے قرآن جگہ جگہ یہ ذکر کرتا ہے سورے بنی اسرائیل میں گزرا تھا کہ وہ کل انسان المنا ہوتا اروحی روکی ہی ہر انسان کے گردن میں میں نے اس کا عمل نامہ وہ میں نے ڈالا ہے اور میں نے معلق کیا ہے بروز قیامت کہا جائے گا اقرا کتابک اپنے عمل نامے کو خود پڑھو کہ کاتبین یہ گواہ ہیں فرشتے زمین گواہ ہے سورے زلزال میں آ جائے گا یوم ادن تحدث حد سو اخبار رہا زمین اپنے احوال بیان کر دے گی یوم تب الر اس دن راز کھل جائیں گے اسی طرح پیغمبر ہر دور کے پیغمبر وہ گواہی دیں گے پیغمبروں کے وارث وہ گواہی دیں گے حک پرس علماء گواہی دیں گے کنوں نے مانا تھا کنہوں نے انکار کیا تھا اور انہی گواہوں میں کیونکہ جیسے سورہ حوت میں گزرا تھا کہ مشہود گواہیاں ہوں گی یوم یقوم الاشہاد گواہیاں ہوں گی تو انہی گواہوں میں ایک گواہ انسان کے یہ اپنے اعضاء ہوں گے کوئی بھی نافرمانی فرمانی کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ کو چپاؤ یہ الوم نختم علی افواہی ہم یہ آج کے دن نختمو ہم مہر لگا دیں گے اعلی افواہم ان کے منہوں پر وہ تو اور بات کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ و تشہد اور گواہی دیں گے ان پر ارجلحم ان کے پیر بے ما کانو یک کے تھے وہ کرنے والے ان کے اپنے اعمال پر ان کے اپنے جوارے اور اپنے اعضاء یہ گواہی دیں گے سورہ نور میں بھی گزرا تھا آیت نمبر چوبیس میں یوم شد علیہم تم زبانیں ان پر گواہی دیں گی تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی تمہارے ہاتھ تمہارے پیر اور اسی طرح سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر اکیس اور بائیس میں بھی آ جائے گا کہ یہ انسان اپنے بدن سے مخاطب ہوگا لمش تم یہ ارے ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو تو اس کا بدن اس سے خود خطاب کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہمیں اس ذات نے گویائی آتا کی ہے کہ جس نے ہر چیز کو گویائی آتا کی ہے تو آج کے دن نخت ملا افواہم ہم مہر لگائیں گے ان کے منہ پر اور باتیں کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان پر ان کے پیر بماکان ماقانوی یکسیبون ان اعمال پر کے جو تھے یہ عمل کرنے والے اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے سی مسلم میں یہ آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے خطاب کر رہا ہوگا اور یہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میں اپنے آپ پر سوائے میرے میں کسی کی گواہی نہیں مانتا تو اللہ فرمائیں گے کہ آج تم پر تمہارا اپنا آپ ہی گواہ ہوگا اور فیوخت مالا فی اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضا سے اللہ فرمائیں گے انفقی بولو اور وہ تمام کرتود اس کے ساروں کے سامنے وہ رکھ دیں گے اور پھر یہ شخص اپنے آزا سے کہے گا کہ بو لکن نہ و ہلاکت ہو تمہارے لیے میں تو تم لوگوں کے لیے جھگڑ رہا تھا اور تم لوگوں نے میرے خلاف ہی گواہی قائم کر دی اور ابو ہوریرا کی روایت میں یہ پہلی روایت انس ابن مالک سے ہے اور ابو ہوریرا کی ایک طویل حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافق سے بروز قیامت یہ کہا جائے گا کہ آج ہم پر تم پر تمہارے ہی گھر سے گواہ پیش کریں گے منافق اپنے آپ میں سوچے گا کہ میرے اپنے گھر میں مجھ پر کون گواہی دے گا اور اسی طرح اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی تو اس کی ران اس کا گوش اس کی ہڈیاں یہ بولنا شروع کر دیں گے اسی لیے جو بھی نافرمانی کرتے ہو تو پہلے اپنے آپ سے اپنے آپ کو چھپاؤ وہ تشہد ورج لوہم بے ماکانو <يَكْسِبُون> یقین ابن آیات میں تخویف دنیاوی ہے دنیا کا ڈراوا ہے لا لس نہم اور اگر ہم چاہیں لتمس تو ہموار کر دیں آلہ آ ان کی آنکھیں یہ تمہاری آنکھیں جو ہے اسے ہم ہموار کر دیں تمس ہموار ہموار کرنا لتمس نہ آلہ آ یونہ تو ہم ہموار کر دیں ان کی آنکھوں کو فست بکسراتا تو یہ آگے بڑھیں گے اشراتا راستے کی طرف یعنی آنکھیں ان کی بینائی میں ان سے چھین لوں گا اور پھر یہ آگے کی طرف راستے کی طرف بڑھیں گے انی بند آنکھوں اور نہ کی حالت میں فَأَنَّا تو پھر کہاں وہ دیکھ سکیں گے آج تم اپنی آنکھوں سے قرآن کو نہیں دیکھ رہے بھاگ رہے ہو تمہاری آنکھوں کو میں محو کر دوں گا تمہاری یہ آنکھیں یہ, یہ چھین لوں گا میں اسے کیوں قرآن کی طرف نہیں لوٹتے کیوں حق کو نہیں دیکھتے یہ آگے بھی تخویف دنیا بھی و لو نشا و لمسخ نہ تم اگر کہتے ہو کہ میں بھاگ جاؤں گا اور اگر ہم چاہیں لمسخ ہوم تو ضرور شکل بگاڑ دے ہم ان کی مسخ یہ کہتے ہیں یہ کہ تحویل تحویل شعی منصورت الاسورا کسی چیز کو اس کی شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنا ایک شکل سے دوسری شکل میں لے جانا یہ مسخ ہے میں تم سے پتھر بنا دوں گا جماد بن جاؤ گے ولو نشا مسخ ہوم اور اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم شکل بگاڑ دیں ان کی آلہ مکانتی ان کی ہی جگہ میں تم اپنی چارپائی اور اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہو تمہاری جو اپنی قیامگاہ ہے تمہارا اپنا مکان ہے اسی جگہ پہ میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں اور میں تم سے پتھر بنا دوں فمست مدین تو طاقت نہ رکھے وہ مدین وہ آگے جانے کی ولا اور نہ واپس لوٹنے کی ایسے پتھر بن جاؤ کہ تم پھر حرکت نہ کر سکو کتنی سخت دمکی دی ہے اللہ نے ان آیات میں لیکن منکر وہ کہاں ٹھیک ہونے والا ہے منکر وہ کہاں ان باتوں پہ توجہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہاں ہے یہ تو ویسے ہی دمکیاں ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے تو اللہ اسے اس کی اپنی ذات میں ہی دلیل پیش کر رہے ہیں حصی دلیل کہ انسان کو انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے اور یہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کرتے کہ جن لوگوں کو میں بڑی عمر دے دیتا ہوں حالانکہ یہ ایک تگڑا جوان تھا اور بڑے دعوے کرتا تھا اور گویا کہ دنیا کو اس نے تھاما ہے لیکن پھر وہی طاقتور شخص وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا سر وہ نیچے ہوتا ہے اس کا سر کو اس کے سر کو ہم جکا دیتے ہیں اور وہ بالکل وہ پہلی حالت بالکل بچوں کی طرح جیسے وہ جھک کے چلتا تھا ہم پہلی حالت میں اور پہلی پیدائش میں اسے لوٹا دیتے ہیں کہ انسان کے حالت میں یہ تغیر کا آنا انسان کی حالت میں یہ تبدیلی کا آنا یہ جو ذات کر رہا ہے تو وہ ذات تم سے پتھر بھی بنا سکتا ہے اور وہ ذات تمہاری آنکھوں اور تمہاری بینائی کو چھین بھی سکتا ہے وہ من نامر ہو ہو اور جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں معمر زیادہ عمر دیا جانا کہ انسان ارضل العمر کو پہنچ جائے وہ من ہو اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اور جس کو ہم زیادہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں نو نقیس خلق تو ہم جو کہا دیتے ہیں اسے فی الخلق کی اس پہلی پیدائش میں بالکل وہ بچوں کی طرح وہ ہو جاتا ہے اور وہ پہلی حالت کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے نو اے نرد لام ل میں اسے وہ بچپن کے حالت کی طرف اسی کی مانند میں لوٹا دیتا ہوں اور انسان اس کی گردن بھی جک جاتی ہے اس کی پشت اور اس کا بدن وہ نیچے کی طرف وہ جک جاتا ہے وہ من نامر ہو اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو ہم دوبارہ اسے لوٹا دیتے ہیں فلخل کی وہ پہلی پیدائش میں کہ افلا یا کلون آئے یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے یہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مضمون جہاں سے شروع کرتا ہے تو قرآن صورت کے اختتام میں بھی اسی اپنی مضمون کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے شروع میں یہ قرآن کی صداقت تھی اور پیغمبر کی سچائی اور صداقت تھی تو اب آخر میں دوبارہ اس مضمون کی طرف بات لوٹائی جا رہی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ وَمَا اور ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شیر وما بغیلا اور نہ ہی مناسب ہے اس پیغمبر کے لیے کہ وہ شیر کہے یعنی پیغمبر سے اشعار ثابت ہیں احادیث میں آتا ہے لیکن وہ جو شاعر میں ایک فطرتی صلاحیت ہوتی ہے شیر بنانے کی پیغمبر میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ فطرت اور وہ صلاحیت نہیں رکھی مثلا ہم جیسے لوگ ایک شعر بنانے میں شاید گھنٹے لگ جائیں دن لگ جائیں مہینے لگ جائیں ایک شعر بھی اور وہ بھی بے وزن سا ہم بنا سکیں لیکن شاعر وہ چند ہی لمحوں میں پوری ایک نظم جو ہے وہ لکھ دیتا ہے صفوں کے صفے جو ہے وہ بھر دیتا ہے کیونکہ یہ ایک فطری صلاحیت ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ ہو وَمَا وما یم بغیلا ہم نے نہیں سکھایا اس پیغمبر کو شعر وما یم بغیلا اور نہ ہی مناسب ہے اس پیغمبر کے لیے کہ وہ شعر کہے <تصفح> <تصفح> ہاں کبھی کبھار پیغمبر سے ایک دو اشعار وہ ثابت ہیں لیکن وہ شعر و شاعری نہیں کرتے تھے اور یہ تمام اہتمام یہ قرآن کے لیے ہے انہوں اللہ ذکروں قرآن نہیں ہے یہ کلام نہیں ہے یہ وہی اللہ ذکرن مگر نصیحت ہے وہ قرآن اور قرآن واضح قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں یہ پڑھنے کی کتاب ہے اور یہ پڑھی جانے والی کتاب واضح بڑی واضح کتاب ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے یہ اللہ نے پڑھا ہے جبریل نے پڑھا ہے رسول اللہ سے اور تا قیامت یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ذکر نصیحت ہے اور ذکر جگہ جگہ یہ قرآن میں اور اس آخری حصے میں جو قرآن کا یہ آخری چوتھائی حصہ ہے اس میں قرآن کی یہ صفت بار بار آئے گی ذکر ہے اور ذکر کا ایک معنی یہ شرافت ہے اور یہ فخر ہے وہ ان نحول ذکر القو القو میں کا میں آ جائے گا یہ قرآن تمہارے لیے باعث شرافت ہے یعنی تمہاری عزت اس کتاب کی وجہ سے ہے ان ہو الان نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے اور شرافت ہے وہ قرآن مبین اور پڑھی جانے والی کتاب واضح کس لیے اللہ نے بھیجا ہے صرف الماری میں سنبھال کر رکھنے کے لیے تعویزوں کے لیے جھگڑوں کا تصویہ کرنے کے لیے صرف چاندے جمع کرنے کے لیے لی رمن کا نہ جس طرح صورت کے آغاز میں قرآن کی یہی حکمت ذکر کی گئی تھی لینز رمن کان حی تاکہ ڈرائیں یہ پیغمبر من اسے کان یا تاکہ ڈرائی یہ قرآن من اسے کان حی کہ جو زندہ ہو کہ جو روحانی طور پر زندہ ہو یا حیل حی قلب ہو جس کے دل میں تڑپ ہو جس کے دل میں اینابت ہو قرآن اس کی تعبیر مختلف الفاظ کے ساتھ کرتا ہے ان نفی دال کل ذکر لمن کان لہو قلب سور قاف میں آ جائے گا کہ جس کے لیے دل ہو نصیحت حاصل کرنے والا کہ جس کے دل میں اینابت ہو رجوع کرنے کی تڑپ ہو اللہ کی طرف آنے کی تڑپ ہو ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہر کتاؤ بتاؤ کو اللہ دیتا ہے بلکہ قرآن جس کے دل میں اس کے لیے ایک تڑپ ہو اس کے سیکھنے کی ایک ایک پیاس ہو تو اللہ اس پیاس کو ضرور بجاتے ہیں لمن کا نی اور ایسا زندگی میں کئی بار اتفاق ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ بھی میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے کئی مرتبہ قرآن کو ہم اٹھا لیتے تھے اور کئی مرتبہ قرآن شروع کرتے تاکہ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھ لیں تاکہ ہم سورہ بقرہ کو سمجھ لیں لیکن بندہ ایک حد تک جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اٹک جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتا پرسوں جب میں نے یہ صاحب یاسین کا یہ واقعہ پڑھا تو درس کے ساتھیوں میں ایک ساتھی نے میسج کیا کہ برسوں سے سورہ یاسین اس کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کی جاتی تھی لیکن یہ آج سورہ یاسین پہ جو دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے اس سے پہلے یہ ٹھنڈک اور یہ مٹھاس یہ حاصل نہیں ہوئی وجہ یہ کہ اسی طرح بس اندھوں کی طرح وہ پڑھتے جا رہے تھے لند رمن کا نہ تاکہ ڈرائی یہ پیغمبر یا تاکہ ڈرائی یہ قرآن من اسے کانحین کہ جو زندہ ہو روحانی طور پر وَيحق القول اور ثابت ہو جائے حکم عذاب کا کافرین منقرین پر یعنی قرآن اس لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ کافروں پر حجت تمام ہو جائے اور جنہیں قرآن فائدہ دیتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہاں سے پھر دلائل اقلیہ یہ اولم یارو ان خلق نہ لہم مما آملت کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے لہوم ان کے لیے مما ان چیزوں میں سے آملت ای دینا کہ جو بنائی ہیں ہماری ہاتھوں نے کہ جو پیدا کیے ہیں کہ جو کیے ہیں ہمارے ہاتھوں نے مراد اللہ کی قدرت ہے آملت اے دینا یعنی ہم نے اپنی قدرت سے کیا پیدا کیے ہیں انعامن چوپائے مطلب یہ کہ یہ ہماری قدرت سے یہ پیدا کیے گئے ہیں جس طرح اللہ نے صورت میں دیگر دلائل کو ذکر کیا کہ یہ ہم نے کیے ہیں آملت ایدینا کہ جنہیں بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے انعامن اور وہ خلقنا کیا ہے مما عملت ایدینا انعامن یعنی چوپائے فہم لہا مالکون پس یہ لوگ ہیں ان چوپایوں کے مالک دنیا میں یہ دو نظریات یہ چلتے ہیں معاشی نظریات جو اکنامک چیوریز ہیں ایک نظریہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا کیپیٹلزم کا کیپیٹلزم میں جو اصل ہے وہ سرمایہ کو حاصل ہوتی ہے جو محنت ہے لیبر ہے انسان جو عمل کرتا ہے تو اسے ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے یعنی کیپیٹلزم میں اصل چیز سرمایہ ہے کپیٹل ہے اسی لیے اسے کیپیٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں اور مال جیسے بھی کمایا جائے صرف مال کو اکٹھا کرنا ہے اس کے مقابلے میں جو سوشلزم ہے سوشلزم میں یا کمیونزم میں اشتراکیت کے فلسفے میں جو اصل ہے ان کے نزدیک وہ محنت کو حاصل ہے لیبر کو حاصل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ اگرچہ آج وہ بھی اپنے اس نظریے پر قائم نہیں ہے لیکن اگر آپ کالمارس وغیرہ ان کے نظریات پڑے تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ اصل لیبر ہے اور محنت ہے اسی لیے جو بھی سرمایہ وہ اکٹھا کیا جائے گا تو یہ لوگوں پر برابر سرابر وہ تقسیم کیا جائے گا یہ دو نظریات تھے قرآن نے اس آیت میں ان دونوں نظریات کی تردید کی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو چوپائے صرف ایک مثال پیش کر رہا ہے یہ جو چوپائے ہیں یہ بھی ہم نے ہی پیدا کیے ہیں مطلب یہ کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے خلقنا نہ مما عملت ایدینا ان ہاں دنیا میں اللہ نے انسانوں کو اس کا ایک عارضی مالک بنایا ہے اسلامی نظام معیشت میں اور اس فلسفے میں جو اصل نظریہ ہے تو وہ کیا ہے ہر چیز کی نسبت اللہ کی جانب کی جائے گی کہ یہ چیزیں یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان دیگر نظریات میں مال سے اور انسانی محنت سے یہ بات شروع ہوتی ہے جبکہ اسلام میں نظریے کو اہمیت حاصل ہے یہ اگرچہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے لیکن بطور مسلمان ہمارا یہ نظریہ ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے اسی لیے آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں سورے نور میں پڑا تھا اللہ کے مال میں سے دیں جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے مطلب یہ کہ مال کا حقیقی مالک اللہ ہے سورہ حدید میں بھی آ جائے گا وہاں پہ ایک وجہ ہم ذکر کریں گے کہ تمہیں صرف بطور امانت کے یہ مال سونپا ہے اسی لیے تو اللہ اس میں سے غریبوں پر تقسیم کرنے کا زکوۃ کا حکم دیتے ہیں وجہ یہ کہ حقیقی مالک اللہ ہے مم عامل ادین انا اس میں سے کہ جو بنائے ہیں ہمارے ہاتھوں نے انامن چوپائے فهم مالکون پس یہ ہیں ان چوپا کے مالک وزل لا لہم اور ہم نے تابے کیا ہے ان چوپائوں کو لہم ان کے لیے تو بعض ان میں سے رقوبہ ان کی سواری کے لیے ہے وَمِنْهَا ہا یا قلون اور ان میں سے بعض وہ کھاتے ہیں بعض جانوروں پر سواری کی جاتی ہے اور بعض پر بعض سے یہ کھاتے ہیں رکوب را کے فتح کے ساتھ یعنی وہ جو ان پر یہ سواری کرتے ہیں اور رکوب را کے زمے کے ساتھ جو آ جائے تو وہ سواری کرنے کو کہتے ہیں وہ لہم فیحا منافع و مشارب اور ان کے لیے فیحا ان چوپایوں میں منافع فوائد ہیں وہ مشارب یا تو یہ ظرف ہے یعنی پینے کی جگہ ان میں سے بہت سے چوپایوں میں کہ جی اللہ نے دودھ پیدا کیا ہے تو لوگ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں اور وہ فائدے کیا ہیں سورہ نحل میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ان کے ان کی کھالوں سے طرح طرح کی چیزیں جیکٹس کپڑے خیمے یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں جوتے وغیرہ یہ تمام چیزیں وہ مشارف اور پینے کی جگہ اور یا مشارب یہ مزدور میمی ہے مزدر میمی یعنی ان کے لیے فیہ اس میں فائدے ہیں وہ مشارب اور پینا ہے اور پینا وہ دودھ وغیرہ افلا شکرون آئے یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے ابن آیات میں رد شرک ہے وہ من اندون اللہ علیہ اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر آل مددگاروں کو لال لحم سرون تاکہ ان مشرقین کی مدد کی جائے آلیہ کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کی مدد کر سکیں لائسون نسر وہ آلیہا ان کی مدد کرنا تو در کنار بلکہ یہ مشرقین خود ان کی مدد کرتے ہیں اسی لیے آپ درگاہوں میں دیکھتے ہیں بابا کی قبر سے ارد گرد جو جنگلے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں اس میں جو لوگ شکرانے وغیرہ ڈالتے ہیں نظر و نیاز تو ان مجاوروں نے ان دروازوں پر بڑے بڑے تالے لگائے ہوتے ہیں حالانکہ وہی بابا لوگوں کو اولاد دیتا ہے مال دیتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں دیتا ہے ان مشرقین کے مطابق لیکن اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے اسی طرح اگر بابا کی قبر سے کوئی غلاف وہ بگا کے لے جائے جنڈے جو ہے وہ اکھاڑ کے لے جائے تو یہی مشرقین بابا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بابا کی بےزتی کی ہے کہ ارے اگر تمہارا بابا جو ہے وہ اتنا زوراور ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے تو اس معاہد کا ہاتھ اس نے کیوں نہیں پکڑا اور اس کے ہاتھ کو اس نے شل کیوں نہیں کیا اسی لیے مشرقین نے یہی پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ فلاں جگہ پہ کرین ٹوٹ گئی فلاں جگہ پہ ہتوڑا جو ہے وہ ٹوٹ گیا فلاں کے ہاتھ شل ہو گئے ایک ماہد وہ اگر یہاں سے وہ جھنڈے اکھاڑ کے لے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہوتا اسی لیے ہم جگہ جگہ یہ بعض اشعار جو ہے وہ اربوں کے وہ نقل کرتے ہیں مثلا یہ ایک اور یہ زمانے جاہلیت میں ایسے بہت سارے لوگ وہ گزر چکے ہیں ایک مرتبہ ایک لومڑی آئی اور اس نے ایک شخص آیا اور یہ ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے ایک بت پر انہوں نے حلوا پراٹھے وغیرہ یہ نظر و نیاز یہ پیش کیا ابھی وہ وہاں سے گئے نہیں تھے کہ اتنے میں ایک لومڑی آئی اور اس نے پہلے تو اس بت پر پیشاب کیا اور پھر وہی جو نظر و نیاز انہوں نے پیش کیا تھا تو اسے وہ کھانے شروع ہو گئی تو اسی موقع پر ابو غفاری کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں اور بعض نے اوروں کی طرف منسوب کیے ہیں انہوں نے اس موقع پر یہ شعر کہا کہ ارب یبول تو البان براسی لقدہ نمم بالت کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے بے شک بڑا رسوا ہے کہ جس پر لومڑی جو ہے وہ بول کرے لومڑی وہ بول کرے عمرب بن جموہ اسی طرح وہ بھی ایک موقع پر وہ آتا ہے اور جب اس پر اپنے بت کی لاچاری وہ ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس بت سے کہتا ہے کیونکہ ہر مرتبہ وہ اس کو ایک گندے نالے سے اٹھا کر صحابہ کرام باز وہ بت کو اٹھا کے ایک گندے نالے میں وہ رکھ دیتے تھے اور پھر یہ اسی گندے نالے سے وہ اسے اٹھا کر دوبارہ اسے نہلا دولا کے وہ دوبارہ اسے کھڑا کر دیتا تھا صاف کر کے عمر نے جموہ ایک مرتبہ جب بعض ایمان والوں نے اسے ایک مردار کتے کے ساتھ وہ پھینک دیا تو اس نے بالاخر تنگ آ کر اور اس نے اپنے بد کی لاچاری کے متعلق کہا و لم کن یہ انت و کلبن وسط بن کر مستدن کہ الان فتشناک عن شر الغبن الحمد الحمدللہ العلی ذلمنا الواہ بالرزاق دیاند دیا هو الذي انقذنی من قبل ان اکون في ظلمت قبر مرتحن یہ قسم اللہ کی کہ اگر تم مشکل کشاہ ہوتے تو انتو کلب وسط بئر فی تو کتے کے ساتھ اس کنویں کے درمیان میں ایک ساتھ نہ پڑے ہوتے افل مل کا کا مستدن وہ الہ کے جس کی خدمت کی جاتی ہے کہ اس کی اس جگہ پڑے رہنے پر بہت افسوس ہے العنفت تشنا کا شرل گبن یہ تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم پر تمہارا فریب جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اور پھر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمد للہ علی اللہ کے دیا اللہ کے لیے الوحیت کی تعریفیں ہیں جو بہت بلند مرتبے والا احسان کرنے والا رزق دینے والا اور بدلہ دینے والا ہے قبل ان اکونفی ظلمت قبر مرتح وہی ذات جس نے مجھے قبر کی تاریکی میں پھنسنے سے پہلے ہی مجھے نجات دے دی اور میں اگر اس حال میں چلا جاتا تو یہ تو تباہی تھی مقصد یہ ہے کہ مشرقین وہ خود اپنے آلیہ کی مدد کرتے ہیں لاست نصرهم وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی بلکہ وہم لہم جن دم بلکہ یہ مشرقین لہم ان آلیہ کے لیے جن لشکر ہے محضرون حاضر کیا ہوا یعنی وہ خود ان کا لشکر بنے ہوئے ہیں اور بڑے تابے دار ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں یہ اگر الا ہوتا تو یہ اپنی حفاظت خود کر رہا ہوتا لیکن یہ ان کا لشکر بنے ہوئے ہیں اور انہیں لوگوں سے بچاتے ہیں اب استعدت میں تسلی ہے مبلح کو فلاح حجم کا قولهم جب تم ایسی باتیں کرو گے تو تم یہ یہ امید نہ رکھنا کہ لوگ تمہیں پھولوں کے ہار پہنائیں گے بلکہ کوئی کہے گا یہ دیوبندی ہے تو کوئی کہے گا وہابی ہے تو کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے ان باتوں پہ کوئی دھیان نہ دو فلاں حضر کا قول بس آپ غمگین نہ, نہ کرے آپ کو قول ان کا برا بلا کہنا یہاں پہ وقف ہے کیونکہ اگر آپ اسے متصل پڑیں گے تو پھر یہ مانا فلاح حضر کا اگر کوئی اس طرح پڑے فلاح حضر کا قلم ان نانا علمایو سرون تو مانا ہی غلط ہو جاتا ہے غمگین نہ کرے آپ کو اے پیغمبر قولہم ان کی بات اور وہ بات کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ جو یہ چپاتے ہیں اور وہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں تو کیا اللہ کے پیغمبر اللہ کے عالم الغیب ہونے پر کیا یہ بات انہیں غمگین کرتی ہے نہیں بلکہ فلا حضم کا قول غمگین نہ کرے آپ کو یہ پیغمبر ان کا یہ برا بلا کہنا کہ یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کہتے ہیں کوئی کہتا ہے شاہر ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کوئی ایک کوئی اور ان باتوں پہ آپ کھان نہ دریں۔ اور آگے تسلی ان نانا علموں بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو یہ لوگ چپاتے ہیں اور وہ جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں مجھے ان کا سب معلوم ہے ابن آیات میں اس بات آخرت اس میں زجر دیا جاتا ہے منکرین کو اور ساتھ میں اس بات آخرت پر اس کے انکار پر انہیں زجر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں دلائل اقلیہ بھی اس زمن میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں اور اس بات آخرت پر یہ کئی جوابات یہ دیے گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے قادر ہے کہ وہ لوگوں کو مردوں کو زندہ کرے گا تو پہلا جواب یہ اوللم انسان ہو انا خلقنا ہو یہ کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے اسے نطفت ایک بوند سے ایک قطرے سے فضا ہو خصوین بس اچانک ہے وہ جھگڑنے والا اللہ کی توحید میں گدے نے اللہ کی توحید میں جنگ نہیں کیا کتے نے اللہ بعض بعد الموت میں جنگ نہیں کیا یہ جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اور یہ جو اپنے آپ کو بڑا عقلمند کہتا ہے یہی اللہ کی توحید میں جگڑنے والا ہے قرآن کہتا ہے ان نا خلق نہ ہو منت اس میں دونوں معانی کی طرف اشارہ ہے انسان ذرا اپنی حقیقت کو تو دیکھو تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو ذرا اپنی حقیقت کو دیکھو تب جا کر بات کرو اپنی شکل کو تو دیکھو کہ تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو اور تم اللہ کو للکار رہے ہو ان نا خلق نہ اور یا دوسرا مانا کہ جب میں تمہیں اس حقیر بوند سے پیدا کر سکتا ہوں تو تمہارے لیے تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا قیامت میں قبر سے یہ میرے لیے کیا مشکل ہے سورے روم میں کہا تھا وہ ہوا یہ دوبارہ پیدائش تو تمہارے نزدیک بڑا آسان ہے دورنا مثلا اور یہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثلا مخلوق کی مثالیں کہ جج کے پاس جب جاتے ہو تو وکیل سے نہیں کہتے بادشاہ کے پاس جب جاتے ہو وزیر سے نہیں کہتے اللہ فرماتے ہمارے لیے مخلوق کی مثالیں بیان کر رہا ہے یعنی مجھے مخلوق پر قیاس کیا ہے ونس یا اور یہ بھول کیا اپنی پیدائش کو اس میں بھی وہی دو معنی اپنی پیدائش کو وہ بھول کیا ہے کہ میں نے تمہیں کس حقیر چیز سے پیدا کیا تھا اپنی شکل کو تو دیکھو اور تم ایسی باتیں میرے متعلق کر رہے ہو اور یا ونس یا اور بھول کیا وہ اپنی پیدائش کو مطلب یہ کہ جب ماں کے پیٹ سے میں نے تمہیں باہر نکالا ہے تو اسی طرح قیامت میں اس زمین سے دوبارہ نکالنا میرے لیے کیا مشکل ہے اپنی پیدائش میں ذرا غور کرو قالا اور کہتا ہے یہ انسان اظام و وہیر رمیم کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو وہ رمیم اس حال میں جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی جب وہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گی ان ذرہ ذرہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا قل کہہ دیجئے پیغمبر اور یہ تمام یہ جوابات ہیں اس بات قیامت پہ قل کہہ دیجئے پیغمبر اللذی اول مرہ زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا تھا انہیں پہلی مرتبہ تو دوبارہ پیدائش اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ بالکل خلق علیم اور یہ اللہ ہر پیدائش پر بےکل خلق یہ جی اپنی ہر مخلوق پر علیم وہ جاننے والا ہے کہ جو چیز اس نے پیدا کی ہے اسے وہ جاننے والا ہے اللہ جالجر الخدری وہ ذات کہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے میں نشش القدری اس ہرے درخت سے اس سبز درخت سے ہرے درخت سے نارن آگ یعنی اس اس میں اللہ نے آگ پیدا کی ہے تو یعنی یہ دلیل عقلی ہے تو اس کے لیے انسانوں کی پیدائش یہ کیا مشکل ہے اب پتھر آگ اسے جلا نہیں سکتا لیکن اس ہرے درخت کو آگ جلاتی ہے اور آگ وہ بڑک اٹھتی ہے فیضا ان تم من ہو بس اچانک تم من ہو اس سے تو آگ جلاتے ہو ولسلدی خلقت سماوات ولادا یہ جی آیا نہیں ہے وہ ذات کے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو ول اردا اور زمین کو بے قادر قدرت والا آلہ اس بات پر اینخل کا مسلح کہ وہ پیدا کر دے مسلحم ان کی طرح یعنی دوبارہ ان کی پیدائش کر دے قیامت میں تو یہ اللہ کے لیے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے بلکہ ضرور قادر ہے بلا وہ خلا قلعم بلا کیوں نہیں وہ قادر ہے وہول خلا کل عالیم خلاق مبالغ کسی اور وہ بڑا پیدا کرنے والا العلیم جاننے والا ہے اے نما امرح ادا اراد ان یہ اگلا جواب ہے ان نما بے شک اس کا حکم ادا ارادی ان جب وہ ارادہ کرے جب وہ چاہے شعی کسی کام کو کسی چیز کو لہو تو کہتا ہے اسے کن ہو جا ف تو وہ ہو جاتا ہے اور یہ کن یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اللہ ہر کام کے لیے وہ کن کن نہیں کہتا جس طرح اس کی ادائیگی کی ہمارے لیے آسان ہے اسی طرح اللہ کے صرف ارادے سے یہ کام ہو جاتا ہے اب آخر میں دعوے توحید اور یہ سمرا ہے ما قبل دلائل کا اور یہ صورت کے دا کے مقصد پر یہ تفریح ہے کہ وہ ذات کہ جو یہ تمام کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے پسوبحان الذي تو یہ اقرار اعتراف کرو نا پسوبحان اللہ پسپاک ہے وہ ذات بھی کہ جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت اختیارات کل شعین ہر ایک چیز کے وہ اللہ اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو صورت میں شرف قہریہ کی نفی تھی دلائل اقلی کے ساتھ دلائل نقلیہ کے ساتھ تین پیغمبروں سے اور ایک صاحب یاسین سے کہ جو اللہ کا نیک ولی اور برگزیدہ بندہ تھا اور صورت میں عقلی دلائل یہ بھی ذکر کیے گئے اس بات توحید پر ان ناسا بل جن تلیہ مفی شلن فاقی بے شک جن تھی یہ آج کے دن شغل میں ہوں گے فاقی لذت حاصل کرنے والے یہ اور ان کی بیویاں ان کے جوڑے فی زلال ان آرام میں ہوں گے الارائی کی پلنگوں پر متقی اون لگانے والے ان کے لیے ان جنتوں میں فا میوے ہوں گے اور پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو یہ لوگ مانگیں گے سلام سلامتی ہوگی قولن اور یہ کہنا ہوگا رب الرحیم اس رب کی اس مہربان رب کی جانب سے اور جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا تمہیں تم لوگوں کو اے اولاد آدم کہ تم نے بندگی نہیں کرنی شیطان کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور کیا میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میری بندگی کرو اور یہ ہے سیدھا راستہ اور تحقیق اس نے گمراہ کیا تھا اس شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو آئے تم نہیں ہو عقل سے کام لینے والے یہ جہنم وہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بس کے تھے تم انکار کرنے والے کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور باتیں کریں گے ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان پر ان کے پیر ان کے اعمال کی وجہ سے اس پر کے جو تھے یہ عمل کرنے والے اور اگر ہم چاہیں تو ہم ہموار کر دیں ان کی آنکھوں کو تو پھر یہ آگے بڑے راستے کی طرف تو کہاں ہوں تو کہاں یہ دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ہم شکل بگاڑ دے ان کی آلا ہم ان کی اپنی جگہ پہ تو نہ تو یہ طاقت رکھے مدین آگے چلنے کی اور نہ ہی واپس لوٹنے کی اور جس کو ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں تو ہم لوٹا دیتے ہیں اسے وہ پہلی پیدائش میں دوبارہ بچہ بن جاتا ہے آئی یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی سکھایا ہے ہم نے اس پیغمبر کو شیر اور نہ ہی مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ شیر کہے نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت اور پڑھی جانے والی کتاب واضح کس لیے ڈرائے لی من اسے کہ جو ہو روحانی طور پر زندہ اور ثابت ہو جائے حکم عذاب کا حکم عذاب کا اللہ کا علل کافرین منکرین پر آئے انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے مما ان چیزوں میں سے عاملت ایدینا کہ جو عمل کیا ہے ہمارے ہاتھوں نے یعنی وہ چوپائے پس یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے مالک اور ہم نے تابے کیا ہے ان چوپایوں کو لہم ان کے لیے ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں رسی دے دیں اور وہ اسے بگا کے لے جاتا ہے تابے کیا ہے فمن ہار تو بعض ان میں سے ان کی سواری کے ہیں منہا یا کلون اور بعض ان میں سے یہ کھاتے ہیں اور ان کے لیے فیحا ان جنتوں میں منافع, ان میں منافع و فوائد ہیں وہ اور پینے کی جگہ یا پینے کا سامان آئیے لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہ اور انہوں نے بنایا ہے اللہ کے بغیر اعلی مددگاروں کو تاکہ ان مشرقین کی مدد کی جائے یہ طاقت نہیں رکھتے یہ آلیہ ان مشرقین کی مدد کی بلکہ یہ مشرقین لہم ان آلہا کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے فلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ تو غمگین نہ کرے آپ کو اے پیغمبر ان کا برا بلا کہنا کہ کبھی ایک فتوہ کبھی دوسرا فتوہ تسلی بے شک ہم جانتے ہیں اسے کہ جو یہ چپاتے ہیں اور اسے جو یہ ظاہر کرتے ہیں آیا نہیں دیکھا انسان نے کہ بے شک پیدا کیا ہے ہم نے اسے من نتفتن ایک بوند سے ایک قطرے سے تو اچانک وہ جھگڑا کرنے والا ہے ظاہر اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے بری بری مثالیں مخلوق کی اور بھول چکا ہے اپنی پیدائش کو اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی کہہ دیجئے پیغمبر زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا تھا انہیں پہلی مرتبہ اور یہ اللہ اپنی تمام مخلوق اور پیدائش پر عالم ان جاننے والا ہے وہ ذات کے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے اس ہرے درخت سے نارن آگ پس اچانک تم اس سے تو آگ جلاتے ہو آیا نہیں ہے وہ ذات کے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو قدرت رکھنے والا اس بات پر ان و مثلحم کہ وہ پیدا کر دے ان کی مانند ان کی مانند یعنی دوبارہ ان کی پیدائش کر دے قیامت میں بلا بے شک وہ قادر ہے وہ حول خلاک العالیم اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے بے شک اس کا حکم جب وہ چاہے شع کسی کام کو کسی چیز کو تو کہتا ہے اسے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے پس پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہے اختیارات ہر ایک چیز کے وہ الہ ترجعن اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے واخیرہ رب العالمین